اور اللہ ہی کے لیے ہے اس معنو ہے اور زمے کی سلطنت اور جس دن قامت کام ہوگی باطل والوں کی اس دن ہار ہے